رحمت من ربکم و شفاء لما في الصدور و شفاء لما في الصدور و هدى للمؤمنين الحمد للہ رب العالمين و راقبت للمتقین والسلام على رسوله الكريم امّاد فعودب من الشیطََََََََََن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالٰ علم اقلّہ کا لن دستطيّ معيّّ صبرہ قرآن مجید کا سولہواں پارہ اس عيب مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائى کلمات قعلٰ علم سے پہچانا جاتا ہے یہ الفاظ حفت خضر کے ہیں جو انہوں نے حفت موسى علیہ السلام سے کہے اور حفت موسع اور حفت خضر کی کہانی پندرہ پارے کے آخر سے تسلسل کے ساتھ اس بارے میں داخل ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی موقع پر کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کون جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور پہلی مرتبہ کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب عطا کی تھی تو یقیناً ان کا یہ خیال حق میں تھا کہ شریعت کے اعتبار سے مجھ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر ایک شخص ہے اس کو میں نے ایک علم عطا کیا ہے جاؤ اس سے وہ علم سیکھو حضت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حبت یوشا ابن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے اور ایک دان انہوں نے ساتھ لیا اس میں تلی ہوئی مچھلی تھی لیکن راستے میں مچھلی پھدک کر زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے کہا حضرت یوشا ابن نون سے کہ لاؤ کھانا لاؤ بھوک لگی ہے تو انہوں نے کہا وہ مچھلی جو ہم نے رکھی تھی توشیدان میں وہ تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا وہی تو جگہ تھی جس کی ہم تلاش کر رہے تھے تو الٹے پاؤں واپس پہنچے تو دو دریاؤں کے سنگم پر انہیں ایک بزرگ ملے جن کا قرآن مجید نے نام تو مینشن نہیں کیا لیکن دوسری سورسز سے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام خضر تھا تو حضرت موسٰ علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے حضرت موسا نے وعدہ فرمایا کہ میں صبر کروں گا ان کا اچھا پھر شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ سوال نہ پوچھنا وہ چلے وہاں سے اور آگے ایک کشتی میں سوار ہوئے کشتی میں سوار ہوتے ہی اس بزرگ نے حفت خضر نے اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمج کر دیا حوت موسا نے انہیں ٹوکا کہ یہ کیا حرکت کیا آپ نے تو انہیں کہا کہ دیکھو میں تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے تو حوت نے کہا کہ اچھا اس دفعہ معاف کر دیجئے آئندہ میں سوال نہیں کروں گا پھر آگے چلے اور آگے جا کر وہ ایک بستی میں سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک معصوم لڑکا تھا اس کو اس بزرگ نے قتل کر دیا اب حبت موسیٰ علیہ السلام ایک شاہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں اور اس شریعت میں قتل کے بدلے قتل ہے تو اس پر تو حبت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ فیوریس ہو گئے کہ یہ کیا حرکت کیا آپ نے آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا انہیں کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا معلوم ہوتا ہے کہ تم میری شاگردی کے قابل نہیں ہو تو حضت موسیٰ نے پھر معذرت کی کہ بس ایک موقع آپ مجھے اور دے دیں اب میں اگر آپ سے سوال پو پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی شاگردی سے محروم کر دیجیے گا بھر پھر آگے چلے تو ایک بستی میں سے گزرے انہیں بھوک لگی ہوئی تھی بستی والوں سے انہیں کھانا طلب کیا لیکن انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے ان کا انکار کر دیا لیکن جب وہ بستی سے نکل رہے تھے تو ایک دیوار بالکل گر رہی تھی تو اس بزرگ نے دیوار کو دھکا دے کر سیدھا کر دیا اور گرنے سے اسے بچا دیا تو حفت مسا علیہ السلام نے کہا کہ اچھا آپ کم سے کم اس دیوار کی جو آپ نے ریپیئر کی ہے اس کی اجرتی ان سے طلب کر لیتے تاکہ ہم ان سے کچھ کھانا تو کھا سکتے ہیں اس سلسلے میں تو اس پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ حاضہ فراق کو بہنی ہو بہ کیے میرے اور تمہارے درمیان اب سپریشن ہے اچھا چلو جاتے جاتے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ وہ کام جو میں نے کی ہیں ان کی اصل حکمت کیا تھی جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے جدر وہ کشتی جا رہی تھی آگے وہاں آگے بادشاہ ملاحوں کی کشتیاں غصب کر رہا تھا زبردستی چین رہا تھا تو میں نے اس غریب ملح کی کشتی کو ڈیمج کر دیا تاکہ بادشاہ جو ہے یہ خراب کشتی سمجھ کر بادشاہ کے لوگ بادشاہ کے اہلکار اسے چھوڑ دیں تو معلوم کیا ہوا کہ یہ بظاہر اس ملح کا نقصان تھا اس کی کشتی کو ڈیمج کرنا لیکن ان دا لانگ رن یہ اس کے لیے فائدہ تھا کشتی کا تھوڑا سا ڈیمج تو ریپیئر ہو سکتا ہے لیکن اگر پوری کی پوری کشتی غصب ہو جائے کسی غریب ملّہ کی تو اس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے یہاں رہا دوسرا لڑکا وہ ایک بڑے ہی نیک والدین کا بیٹا تھا اور وہ بڑا ہو کر سرکش ہونے والا تھا اور والدین کے لیے باعث پریشانی بننے والا تھا لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو سالے ریپلیسمنٹ دے دے اور وہ اس کی پیش آمدہ پریشانی سے بچ جائیں جہاں تک دیوار کا تعلق ہے وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ملکیت تھی ان کا والد بہت نیک آدمی تھا اور انہوں نے اور اس ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ اپنے بچوں کے لیے دفن کیا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو اس میں سے نکال لیں گے اگر وہ دیوار گر جاتی اور خزانہ ایکسپوز ہو جاتا تو گاؤں والے اس خزانے کو لوٹ لیتے اور یتیم بچے اس سے معروم ہو جاتے تو تیرے رب نے چاہا کہ میں اس دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اپنے خزانے کو جو ان کے والد نے ان کے لیے دفن کیا ہے اس کو حاصل کر لیں اس واقعے میں مزار مزدار بات کیا ہے کہ جو دو بظاہر نگیٹو کام تھے ان اپنی طرف منسوب کیا کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اور جو ایک اچھا کام تھا دیوار کو کھڑا کرنا اس کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا حالانکہ کرنے والے وہ خود تھے بظاہر آخر میں انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا اور اسی میں اصل میں دنیا کی وہ حقیقت کے جو سورہ کہف کا اصل مضمون ہے کہ بتانا یہ باور کرانا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس دنیا میں کوئی گین جو ہوتا ہے وہ اصل گین نہیں ہوتا اور اس میں جو لاس ہوتا ہے وہ اصل لاس نہیں ہوتا کاش کہ یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے اس کے بعد جو تیسرا سوال پوچھا تھا قریش نے بنی اسرائیل کی شے پر حفت ذو کے بارے میں وہ پورا رکو سورہ کہف کا گیارہواں رکو حفتِ ذوالکرنین کے تذکرے پر مشتمل ہے اور پھر سورہ کہف کا آخری رکو تو بہت ہی زیادہ گلوریس مقامات میں سے ہے قرآن مجید کے افاح صب اللہ کفروئت تخذ و عبادی مندونیہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کا اپنا دوست بنا لیں گے کیا ہم آپ کو بتائیں کہ آمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون ہیں اللہ دذیندول سا ہم خود ہی جواب دیا کہ وہ لوگ کہ جن کی تمام سیا و جوہد دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی وہ ہوں یا صبون النا سنا اور وہ یہ خیال کرتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں اور یہ ناظرین میرا آپ کا ہم سب کا معاملہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں وہ جو اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق تو ہماری مثال بھی وہ کچھ زیادہ مومنوں سے نہیں ملتی بلکہ کافرانہ ہے کہ ہماری تمام دوڑ دھوپ سیاد جہد ہماری سوچ بچار وہ دنیا ہی کے اندر الجھی ہوئی ہے اور آخرت اس طرح سے ہمارے پیش نظر نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے پھر رب العالمین نے ان کے بارے میں فتویٰ دیا کہ علائغ کفروا بی آیات رب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں ولقائے اور اس سے ملاقات کا اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ان اللہ امن و عامد الصالحات بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے باغات ہوں گے گھنی چھاؤں والے اور اس میں وہ تبدیلی نہیں چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنا چاہیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر فرمایا اللہ کے اللہ کا کلمہ کن یعنی کہاں کہاں ظاہر ہوا کتنی دفعہ ظاہر ہوتا ہے یعنی ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے یہ گاڑی جو ہے دنیا کی آٹومیٹکلی چل رہی ہے یہ پئیہ اللہ نے گھما دیا ہے اب یہ گھومتا چلا جا رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ اس چلتے ہوئے پہیے میں بھی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن آتا ہے تب کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کتنے ہیں ان کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اسیسمنٹ دی کہ لو کان البر مداد لکلمات ربی کہہ دو کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے خاص جیسا ہم اور سمندر لے آئیں اور پھر سرۂ کہاف کا اختتام ہوا قلّمہ نبشرم اسلو کم کہہ دو کہ میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں یوہا الیا ہاں میرے مجھ پر وہی آتی ہے انما الٰٰ کم الحم الہو واحد کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے فمن کانا یرج القا اور ابی ہی فل عمل عمل انص علحم ولا یشرق بے عبادۃ الربی احدہ بس جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی اسے چاہیے کہ اچھے عمل کیا کرے اور اپنی رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک انتہائی خوبصورت صورت صورت مریم آتی ہے یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت ہے اور ظاہری حسن میں اس میں بے انتہا ہے اس کی اکثر آیات ایک ہی وزن پر ختم ہوتی ہیں مثلا دوسری آیت میں زکریہ تیسری آیت میں خفیہ چوتھی آیت میں شقیہ اسی طرح اس کی اکثر آیات اس ردم پر ختم ہوتی ہیں اسی ردیق پر ختم ہوتی ہیں اس کے ابتدا میں سورۂ عال عمران کی طرح یعنی عال عمران بھی حبت مریم ہی کا تذکرہ تھا اور سورۂ مریم بھی حبت مریم ہی کا تذکرہ ہے اور حبت مریم کا تذکرہ اصل میں حبت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کا تذکرہ ہے سور عالِ عمران میں بھی حبت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حفت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ حفیت یحییٰ علیہ السلام بھی ایک بوڑھے باپ اور ایک بانجھ ماں سے پیدا ہوئے تھے تو جیسے فزیکلی ایک بانجھ عورت سے اور بوڑھے باپ سے اولاد کا پیدا ہونا ناممکن ہے لیکن اللہ کے حکم سے حفت یاحیہ پیدا ہو گئے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے اس پر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بن باپ کے کسی بچے کو پیدا کر دے تو یہ گویا حضرت یاحیہ کی پیدائش تمہید بنتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اس کے بعد حضرت مریم سلام الحہ کا ذکر شروع ہوا وز غرفل کتاب مریم اور ذکر کر کتاب میں سے مریم کا اور پھر ذکر فرمایا کہ جب وہ ایک مشرقی سمت میں چلی گئیں اور وہاں اچانک حضرت جبرایل علیہ السلام ان کے سامنے ایک انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پاک بعض خاتون کے سامنے جب ایک شخص بالکل تنہائی میں ایک مرد کی شکل میں سامنے آ تو ان پر کیا دی ہوگی اس کا بھی پورا پورا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے قالت انزب الرحمٰن من کا ان کنتا تقیہ کہ اگر تم میں ذرا بھی اللہ کا خوف ہے حضرت مریم نے کہا بجبرائیل سے تو میں تمہیں میں تم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کالا حوت جبرائیل نے فرمایا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں انتہائی پاکیزہ حفت مریم حیران ہو گئی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ کہ آج تک مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے حفت زکری حوت جبرائیل نے فرمایا قدا لکھ ایسے ہی ہوگا کیوں تیرے رب کا فیصلہ ہے وہ کال ربو کی ہوا علیہ ح اس لیے کہ تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ نجال اور اس لیے کہ میں اس بچے کو ایک نشانی بنا دوں لوگوں کے لیے اور اپنی جانب سے ایک رحمت بنا دوں نو انسانی کے لیے وہ امر مقدیا اور اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے حضت مریم سلام ال علیہ حفتیثہ علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور پھر ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے بعد حضت مریم سلام ال علیہ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس بچے کو لے کر جاؤ پبلک میں ہاں اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جب بھی تم سے لوگ سوال کریں تو تم انہیں کہنا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ پہلی شریعت میں شریعت موسوی میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ تھا کہ چپ کر روزہ رکھ لیا جائے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا صرف اس زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے میں خالص کر لوں گا تو حضرت مریم سلام الحا کو ذکر حکم ہوا کہ تم اسے پبلک میں لے کے جاؤ جب کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پھر آیت نمبر ستائیس سے اس کو بیان کرنا شروع کیا فاتت بھی ہی قوم وہ بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئیں او ہو اس پر جو طوفان کھڑا ہوا ہے اور قرآن مجید نے ان کے انفاظ نقل کیے ہیں واقعات رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں انسان کے ایک پاک بازو پاک باز خاتون کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہا انہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے قالو یا مریم تو کہنے لگے لوگ اے مریم لقد جیت شیین فریہ تم نے ایک بہت بری حرکت کی ہے یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن ماں کانا ابو کی مرا سوئن نہ تمہارا باپ کوئی بدکار آدمی تھا ماں کانا تم کی بغیا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بد چلن عورت تھی لیکن حضرت مریم نے بچے کی طرف جو گود میں اٹھایا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو بول نہیں سکتی اس بچے سے پوچھ لو اس پر وہ اور زیادہ فیوریس ہوئے برہم ہوئے کہ کئی من کانہ فلماہ دے سبھی کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی بالکل معصوم ہے گود کے اندر لیکن ایک دم حبت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کرنا شروع کر دی قالعن عبد اللہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں عاطانی الکتاب اب اجالانی نبیہ اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا اور مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا اور اس نے مجھے تلقین کی ہے نماز اور زکوۃ کی جب تک میں زندہ رہوں اور میں اپنی والدہ کے لیے انتہائی حسن سلوک کرنے والا اور ہوں گا اور میں نہ تو سرکش ہوں گا اور نہ ہی بدبخت اور اللہ تعالیٰ کو کا سلیوٹ ہے میرے لئے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا قیامت کے دن سرح مریم کا تیسرا رقو بھی انتہائی قرآن مجید کے حسین مقامات میں سے ایک ہے دعوت و تبلیغ یہ تو ایک بندہ مومن کا فرض ہے ہی لیکن دعوت و تبلیغ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ایک پیٹنٹ فارمولا ہے ایک پیٹنٹ گفتگو ہے جو آپ ہر ایک سے کر سکتے ہیں چھوٹے سے اور انداز سے گفتگو ہوگی بڑے سے اور انداز سے گفتگو ہوگی غلام سے اور انداز میں بات ہوگی آزاد مرد سے اور انداز میں بات ہوگی بادشاہ سے اور انداز میں بات ہوگی باپ سے اور انداز میں بات ہوگی بیٹے کو نصیحت اور انداز میں کی جائے گی حضت ابراہیم علیہ السلام کا وا کباپ چونکہ آذر تھا یعنی بت خانے کا بڑا پروہت تھا اب آسان کام نہیں تھا کہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پیدا کر دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دعوت و تخلیق میں اولیت دیں اپنے آپ نے اقربا کو اور اپنے والد کو اپنے گھر والوں کو لہذا کیسے والد کو نصیحت کی جاتی ہے اس کا بہترین جو ورشن ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ مریم کے اس تیسرے رقو میں وز قرفِل کتاب ابراہیم ذکر کر کتاب میں سے ابراہیم کا انََََََََََکانہ صدیقہ نبی یا یقیناً وہ انتہائی سچے اللہ کے نبی تھے جب انہوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ کیوں پوجتے ہیں ان کو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آتے ہیں ابا جان اگرچہ آپ کے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے آپ کا بڑا تجربہ ہے لیکن قد جانی علم معلم یاتک میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا یعنی وہی کا علم فتبی پلیز آپ میری پیروی کریں آہد اثرات سویہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے شیطان کی بندگی نہ کیجیے ان شیطان کان الرحمان اسیا اس لیے کہ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ آن لے اور آپ شیطان کے دوست ٹھہریں لیکن ان کے والد نے ان سے کہا راغب انتا انالحتی یا ابراہیم ابراہیم کیا تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو دیکھو دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کرواؤں گا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کے جواب میں کوئی سخت جملہ نہیں کہا بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ انہیں ادب کے ساتھ سلام کرتے ہوئے ان کے پاس سے رخت ہو گئے قال سلام العلق سست تقفر اللہ کربی میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا ان حکان بی حفیہ یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اس کے بعد اور کچھ رسولوں کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں سورہ مریم کے آخر میں کچھ خوبصورت مضامین جو بنیادی ہدایت سے متعلق ہیں وہ بھی آئے ہیں اور انہی میں ایک اصولی بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی انسانوں کی اجتماعی نہیں انفرادی ہوگی آیت نمبر پچانوے میں ارشاد ہوا وہ کلحم آتی ہی یوم فردہ اور ہر انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا ایز این انڈیویجول اس کا محاسبہ کیا جائے گا اس کے بعد قرآن مجید کی ایک اور خوبصورت صورت ردم کے اعتبار سے کافی اور لدیف کے اعتبار سے آ رہی ہے جو صورۂ توحا کے نام سے پہچانی جاتی ہے یہ سورہ مبارکہ حضت موسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی ہے قرآن مجید میں دو صورتیں ایسی ہیں جنہیں حضت موسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی قرار دیا جا سکتا ہے سوانح حیات قرار دیا جا سکتا ہے ایک سورہ قصص اس میں کہانی کے انداز میں حبت مصع علیہ السلام کی سٹوری سنائی گئی ہے اور دوسری سورہ توحا کہ جس میں ڈرامائی انداز میں حضت مصع علیہ السلام کی کہانی سنائی گئی ہے اس کے ابتداء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشور کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ نامراد رہ جائیں توحہ ما انزلنا اللہ علیہ کل قرآن تشکہ اللہ تذکرۃۃ المََ یکشا تنزیل ممن خلق الردہ وسمہ آباد اور اس کے بعد آیت نمبر نو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا حل عطا کا حدیث و موسیٰ کیا آپ تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی موسیٰ کی کہانی نہیں پہنچی جب انہوں نے آگ دیکھی جب دیکھی درمیان میں سے کہانی شروع ہو رہی ہے کہ جب موسا نے آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں اور میں ذرا وہاں سے ڈائریکشن بھی لے کے آتا ہوں اور آپ کے تاپنے کے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں حبت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی تو اوپر پہاڑ پر انہیں کوئی روشنی نظر آئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے یہ الفاظ کہے لیکن جب حبت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان ہوا فلماں عطاہا نودیہ یا موسا تو یس میں نے کہا تھا اس کا ردم ہے سرہ مریم کا ردم کیا تھا علی عطیہ شیا اس کا رزم کیا ہے اس کی تمام آیات ماں چند کے وہ الف مقصورہ پر شروع ہوتی ہیں اے پر اختتام پذیر ہوتی ہیں الف مقصورہ کہتے ہیں اس کھڑے زبر کو جو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے جیسے موسا علیہ السلام کا نام ہے فلماں تاہا نودیا یا موسا جب حضرت موسیٰ اس آگ کے قریب پہنچے تو پکارا گیا اے موسا انی انا ربک یقیناً میں تمہارا رب ہوں فخلا نالک چوتے اتار دو ان قبل واد المقدس طوا یقیناً تم توا کی پاک وادی میں ہو اور میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور جو کچھ تم پر وہی کیا جاتا ہے توجہ سے سنو ان اللہ بے میں اللہ ہوں لا اللہ اللہ عنا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے فا بس میری بندگی کرو واقعی میں صلیٰ تعالی ذکری اور میری یاد میری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اور دیکھو قیامت آنے والی ہے اور میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر شخص کو اس کی سیا و کا بھرپور بدلہ دیا جا سکے اور وہ لوگ کے جو اس کی پیروی نہیں کرتے ہدایت کی وہ تمہیں آخر پر ایمان لانے سے روک نہ دیں اور پھر پوچھا کہ موسا ماتل کا بے کا یا موسا موسا تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسا نے عرض کی کہ یہ میرا آسا ہے میں اس سے سہارا لیتا ہوں میں اس سے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الکحا یا موسا موسا اس کو زمین پر ڈال دو جب حفت موسا نے ایسا زمین پر ڈالا تو ایک دم وہ بہت بڑا ادہا بن گیا حضت موسیٰ علیہ السلام ڈرے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر نہیں پکڑ لو اس کو ہم اس کو اپنی اوریجنل حالت میں لوٹا دیں گے پھر فرمایا کہ اپنا ہاتھ گرے میں سے بغل میں لے جاؤ اور پھر یوں اس کو کھینچا تو بالکل سفید تھا چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اظہب الا فراؤن انَََ ہو تغا فرعون کے پاس چلے جاؤ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھے اس کام کے لیے اس مشکل کام کے لیے ان صدر عطا فرما میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں اور ساتھ ہی انہوں نے سفارش کی اپنے بھائی ہارون کی کہ انہیں بھی میرا معاون بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی یہ بہت بڑی سفارش ہوئی تاریخ انسانی میں حضرت علیہ السلام کی کہانی انشاءاللہ سورہ قصص میں جا کر ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے بعد اینڈ میں قصہ آدم و ابلیس بھی آیا ہے اس صورت کے اور بہت سے اہم جو بنیادی مضامین ہیں وہ بھی دہرائے گئے ہیں باراک اللہ علی ولا کم القرآن العظیم و نفانی و یا من بالآیات و ذکر حکیم میروکش و دا وحمة